بس اللہ صحمت اللہ و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ وب شاہ باقی تمام سامعین بخاراً رنگ سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب شریف میں سے درس نمبر آج ہے چار سو تینتیس سیونٹی فائیو ہاں چار سو جو ہے دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور پچہتر جو ہے سیونٹی فائیو جو ہے یہ اوراد فتح کا درست نمبر آج جو ہے پچہترواں ہیں اس میں ہمارا جو ہے اوراد فتح میں اس وقت ہم لوگ پہلا حصہ اوراد فتح کا ملک الجبار والے سے میں ہیں اس میں جو ہے کو بتایا تھا کل پچاس لا الہ الا اللہ اس میں اٹھارہ ون لا اللہ کی توضیح میں ہم لوگ ہیں اس میں ایک آپ لوگوں کو بتاتے لا لہ لا اس میں جو ہے تعبد و رقع میں تعبدن کے جو ہے توضیح آپ لوگوں کو کل کے درس میں دیا تھا ابھی آگے ورقاً اور مجموعی جو ہے ایک درس آج کے درس میں دے دوں گا آ کے چار سو تینتیس اور بتیس پچہتر میں لا لا تاب و ر رقہ و کی اور بقیہ فائنل التوجی اس کی ہوگی تو رقن کے معنی جو تابودن کے منالوں کا بتایا عبادت صرف عبادت کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ سر تسلیم خم ہونا اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے لبے کہنا خواہ وہ بظاہر دینے میں ہمارے حکمار لباع سے آسانی ہو یا تکلیف ہو خواہ جان و مال کی قربانی ہو خواہ جو ہے کوئی اور عباد نماز روزے کی طرف کوئی آسان عمل ہو تو جیسے تعاون والے کمپنی میں ناولوں کو کل جو ہے تاجتِ راحیم علیہ السلام کی تعبودن کی مثال پیش کیا اللہ کے حکوم کے سامنے حرتل تھیں ہمیں جتنی ساتھ ساتھ آزمائش لیا گیا آپ سب آزمائش سے سخرو ہو گئے اور دوسری جو ہیں مول اہم آدوید علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے خدا کے حضور میں تعبود ان کی جو جو ہے خام عملی ہے خصوصاً کارولا والوں کی مولا امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السّلام علیہم کی تھوڑی سی توضیع کلاولوں کو اسی سلسلے میں تعبدن کے ذرم میں بتایا تھا آج رکن کے حوالے سے ریکن جو ہے رک غلامی کے معنی میں رک ان غلامی اشترکا معنی عربی زبان میں باب استقفال سے غلام بنانا نمبر دو غلامی القام جدید نامی لغت میں یہ معنی لکھا ہے رق کے معنی رق ن تاو رقن ہے نا رہتا ہے دعا میں تو رق ان کے معنی غلامی لکھا ہے اور استرقاق استرکا بابِ صفحات سے لے جائیں سرفی لحاظ سے تو غلام بنانا غلامی تو یہ غلام بھی حقیقت میں وہی شخص ہوتا ہے غلام جو ہے حقیقت میں غلام اسی کو بولتے ہیں وہی ساخ ہوتا ہے جو مولا کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہتے ہیں اسے کو غلام بولتے ہیں اصطلاح میں ہاں جی تو اب ترجمہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ تاپمور قا کے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تاپموری کا جس ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے ہم غلام ہیں ایک ترجمہ یہ ہے ہاں جی اور دوسرا ترجمہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کے حضور ہم سر تسلیم خم ہیں اور ہم اس کی سچی غلامی کی توفیق چاہتے ہیں یہ ترجمہ جو ہے بنداخیر کو ذہن میں جو آیا وہ ترجمہ ہی ہے تو دوسرا ترجمہ جو ہے جو یہ ترجمہ جو ہے جناب عنص صاحب کا ترجمہ ہے ان کے ترجمہ ہے اور بند اخی نے جو ترجمہ کیا کیونکہ ان کے کی تجمہ میں سادہ عبادت تابودن کے معنی صرف عبادت کا معنی لکھا ہے سادہ عبادت کے معنی میں اور حکن کے معنی ہو گئی غلام کے کی معنی کیا ہے اور بندہ اخی نے جو ترجمہ کیا اس میں جو ہے تابودن کے جو دقیق معنی ہے یہ ہاں معنی ہے سر تسلیم میں خم ہونے کا جو مفہوم ہے اس میں جو کہ عبادت سے بالاتر تر ہے ہاں جی اس معنیٰ کو بنداخی نے مد نظر رکھتے ہوئے تجمہ کیا تو تجمہ یہ کہ لا الہ الا اللہ تعبد کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ تعبد کا تعبدن یعنی جس کے حضور ہم سر تحیم خم ہیں تابن فرق کا اور ہم اسی کی سچی غلامی کے اللہ سے توفیق چاہتے ہیں یہ معنی جو بند آخر ورزش کی اور تعبدن سے پہلے جو ہیں عبد ہاں جی کا فعل مقدر ہے تو یہ مظر ہے تو فی المقدر اس سے پہلے تو یہ محفول ملق ہے استابود ابتو کا ہے ہاں جی اور ہے اور یہاں پر جو ہے مطابيت کے مفہوم كو بھى اپنے اندر رکھتے ہیں یہ تابودن یعنی اللہ کے سامنے اللہ کی غلامی کو قبول کرنا عبودیت کو قبول کرنا اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے رہنا یہ معنی عبودیت تو کے مفہوم ہے و رقن سے پہلے یعی تعبودن سے پہلے ابتو ابتو کا معنی یہ فیل مقدر ہے اور رقن سے پہلے جو ہے واس کا بھی مقدر ہو سکتا ہے اور رقن اس کا محفول بھی ہو محفول بھی ہو واسالو کا رقن یعنی اللہ ہم تو سوال کرتے ہیں کہ ہم تیری غلامی میں رہیں کہ ہم تیرا سچا غلام بن کے رہیں یعنی کہ تیرے ہر ہر حکم پر سر تسلیم خم رہنے والا بن کے رہیں اور جو ہیں رقق تو رقن بھی یعنی ایک تو اسلو کا فیل مقدر کا معقول بھی ہو سکتا ہے تو پھر اے اللہ ہم تجھ سے تیرے غلامی کی توفیق چاہتے ہیں تیرے غلامی کا جو ہے سوال کرتے ہیں مطلب کیا اے اللہ ہم اس کی سچی غلامی کی توفیق چاہتے ہیں اور ہم اس اللہ تعالیٰ کی سچے غلامی کی توفیق چاہتے ہیں اسلو کا رکن پھر یہ معنیٰ بن ہے لیکن اگر اسی مادے سے فعل مقدر ہو تو تو رق تو رقق تو, تو رکن بھی ہو سکتا ہے فعل آضو کے لیے اسی مادے سے اور محفول ملغ فعل الم ہو یعنی ہم تیری سچی و کم حق غلامی کرتے ہیں یا غلامی کی توفیق چاہتے ہیں تو یہ معنی غلامی کی توفیق چاہتے ہیں تو آ سالو کا آ سالو کا رکن کا معنی ہے لیکن رقق تو رقن کا معنی ہونے کی صورت میں پھر مانا یہ بن جائے گا ہم تیری سچی و کم حقہ غلامی کرتے ہیں تعبدن الحم تیرے ہر حکم سامنے سر تسلیم میں خم ہے فرقن فوج اور, اور ہم تیری ہم یعنی ہم تیری سچی وقمہ حقہ غلامی کرتے ہیں اور تیرے ہر ہر حکم کے سامنے ہم سر تسلیم میں خم ہیں یہ معنی کرتے ہیں تو مجموعی طور پر جو اس کے تو لغوی توضیح اور تجمہ ہو گیا تو اس کے لاء اللّہ تعب الدن ورکہ کے پر ایک مختصر توضیح یہ ہے کہ سابقہ لغوی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقدر دعا کی جو ہے میں اللہ تبار و تعالیٰ کے سوا اس دعا کی جو کہ جو مہمی ہے میں لا لا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تبار کے شعا کوئی معبود موجود نہ ہونے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اللہ کے حضور ایک عہد کے طور پر اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نہ صرف تیری عبادت کرتے تھے ہاں جی اے اللہ ہم نہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں کرتے ہیں بلکہ تیرے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیمِ خم ہیں سر تسلیم خم ہیں یعنی اللہ جو ہم نہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ تیرے ہر ہر حکم کے سامنے سرتظیم ہیں اور ابت کے اور تیری سچی غلامی کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ کے ساتھ ایک نواحد کریں یعنی یا اللہ یعنی یا اس کے یا جو یا اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری عبادت اور بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اے اللہ کہ اللہ ہمیں تیری عبادت و بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ تیرے ہر حکم پر سب تنظیم خم رہنے اور تیری سچی غلامی و بندگی کی توحق بھی عطا فرما اللہ شاہو یہ دعا کریں کیونکہ عبادت کے مقام سے بالتر جو ہیں یہ تو عبادت ہیں اللہ کی نماز روزہ جو وغیرہ بجا لیتے کیونکہ عبادت کے مقام سے بالا مقام مقام عبودیت ہے ابودیت و تابد ہے اور غلامی کا اقرار ہے اللہ کے حضور میں کہانی یہ عبادت سے بالتر مقام ہے اور سچ مچ انسان اللہ کے حضور میں عبودیت اور اقرار کریں اور عبودیت کا عمل ان اظہار کریں غلامی کا اقرار کریں اور غلامی کا عمل اظہار کریں کہ اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم ہو جس جی طرح ایک فرمانبردار غلام ہوا کرتا ہے کیونکہ سچی اور حقیقی بندگی جو ہے مقام عبودیت کے ساتھ ہے سچی اور حقیقی بندگی مقام عبودیت کے ساتھ ہے ہاں جی کیونکہ یہاں بندے نے اپنی مولا کے حضور اپنی سب کچھ نچھاور کرنا ہے مقام عبودیت میں یہاں بندے کا ارادہ اور رضا مولا کی رضا اور مولا کی رضا یہاں بندے کا ارادہ اور رضا اور مولا کی رضا اور ارادے میں فانی و گم ہے یہاں بندے کا ارادہ و رضا یعنی و رضا مولا کی رضا اور ارادے میں فانی و گم ہے بندے کا یعنی بندہ جو ہے اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ تو جو ہے میں وہی چاہتا ہوں تیرا جو ارادہ ہیں وہی ارادہ مجھے پسند ہے چناتی مولا امام حسین کے سامنے ایک ایک شہید جوان شہید ہوتے جن دن کی دنیا میں مثل اور نظر نہیں ہے لیکن آپ جو ہے اللہ کے حضر میں یہی کہتے جاتے تھے ہاں ان کے سرانے پر حاضر ہو کر نہ راجون پڑھ کر آپ یہی فرماتے تھے الحضن بھی رضا اللہ میں تیری رضاب پہ میں بھی راضی ہوں لینو بے نگا کیونکہ کی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے سامنے ہو رہا ہے یا جس چیز پر تو راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں اگر تم میرے پورے گھرانے کو شہید کرانا تیرے مرضی ہے تو میں اس پر راضی ہوں اگر تم میرے پورے گھرانے کو مؤثر کرانا ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں تو جب میری ہیں تو جیسے کہ مولا نے اس طرح عملہ کر کے دیکھا ہے اور بندہ جو ہے ہمیشہ مولا کے ہر حکم کا منتظر رہتا ہے بندے کا مولا اور رضا اور بندے کے ارادہ اللہ کی اور اپنے مولا کے رضا ارادے میں فانی و گم ہوتا ہے اور بندہ ہمیشہ مولا کے ہر حکم کا منتظر رہتا ہے اور جو ہی حکم ملا سر تسلیم میں خم ہوتا ہے اور حقیقی بندہ بند خدا یہی مومن فرد ہے ٹھیک نہیں جی حقیقی بند خدا یہی مومن فرت ہے جو اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم میں غم لیتے ہیں تو آزان غرامی اس میں لا الہ الا اللہ تعبدم و رقع کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ایک اللہ کے ساتھ ایک عہد اور معاضہ کریں اے اللہ میں تیرے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور میں تیری جو ہے سچی غلامی تیرے, ساتھ تیرے سچی غلامی کرتا ہوں یا اے اللہ یا دوسرے دعا شکل میں ہو تو اے اللہ میں تو جو ہے تیری جو ہے سچی عبادت اور بندگی اور تعابت کی میں تویت کی میں تو سے سوال کرتا ہوں اور سچی غلامی کی تو سے سوال کرتا ہوں دونوں ستوں میں لیکن تعبود الور خان کے ایک معنی وہ آہت والی شکل ہو تو زیادہ بندے کو پابند کرے گا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تیرے ہر ہر حکم کے سامنے سب عظیم ہوں اور تیرا ایک سچے غلام کی سرد میں ہوں اور میں سچے غلامی کہ جو ہے کہ تج سے سوال کرتا ہوں تو یقین بات ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن جانا اس کے ہر ہر حکم پہ لبے کہنا یہی سچے مومن کی نشانی ہے ورنہ تھوڑا سا بوجھ آ جائے پچھڑ جائیں تھوڑا سا آسانی ہو جائیں تو آگے بڑھیں ہاں جیسے کہ آج کل کے لوگ جو ہے ایسے دین چاہتے ہیں تو ہمارے دنیا کو نقصان نہ پہنچائیں آج کے لوگ جو ایسا دین چاہتے ہیں جو اپنی دنیا کو نقصان نہ پہنچے صرف جو ہے دنیا بھی ساتھ ساتھ چلیں تو ٹھیک ہے اس دین پہ عمل کریں گے اس دن کو سینے سے لگا اس کی باتیں بھی کریں گے ہاں جی اس کے ساتھ چلنے کو کوششیں دین دنیا کو نقصان پہنچے پیشے ہٹ جاتا ہے ہاں جی مولانا حسین کے فرمان بھی ہے طالبان آپ نے ہاں جی فرمایا جو ہے اناس عبید الدنیاں لوگ دنیا کے غلام ہیں ہاں وہ دین اللّہ کن علالسنت ہے اور دین صرف ان کی لغلقۂ لسانی ہے لوگ دنیا کے غلام ہیں اور حقیقت میں دین کی جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف لغلقۂ لسانی ہیں زبان کے حد تک ہے فائضہ اس کی ثبوت کیا ہے فائضہ منہ ہے جیسے کر بلا والوں کو آزمائش میں ڈالا جب ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو قلہ یانون تو دیندار لوگ وہ تھوڑے نکل آتے ہیں دیندار لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خام لوگ اللہ ہاں جی اللہ کے حرکوں پہ لبے کہنے والے بہت سے تھوڑے نکل آتے ہیں لہٰذا وہ سارے مسلمانوں میں مت کے کوفہ اور بسرے میں جو کوہے کے اٹھارہ ہزار بندے جو حضرت مسلم کے ہاتھوں بیعت کیا تھا جب صحیح آجماش میں پڑ گیا تو مولا حسین کے ساتھ کرنے ہو گیا کوفے سے کتنے لوگ آئے کوفے سے تو بہت تھوڑے لوگ آئے جنہوں نے بیعت کیا تھا حضرت مسلم پر اور امام حسین علیہ السلام کو بعض روایت کے مطابق ایک سو بیس خطوط انہوں نے لکھا تھا کوفہ وارم باس نے تو بارہ سو خطوط تک لکھا تھا ہاں جی کہ آپ آ جائیں ہم آپ کے منتظر ہیں لیکن جب آپ تشریف لایا تو آپ کے جنشین کو شاہد کیا آپ کے کو تو ان کی بھی کوئی مدد نہیں اور امام تشریف لائے تو کل بہتر نحو سے جو امام نے مدنے سے سال لے گئے تھے اتنے سارے مسلمانوں میں سے ہاں آپ نے کو ہر جگہ اپنا جو ہے مقصد پر مشن اس سفر کا بتاتے آیا لیکن ساتھ جو ہے کوئی نہیں آ رہے ہیں ساتھ مکے میں بھی آپ نے ہرش عمرے میں بدل کیا لوگوں کو بتایا میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں لیکن جو ہے ساتھ آنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ جی مولا کا فرمان ہے الناس و عبید و دنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں بد دین اللہ کن علیہ سے نتم ذین ان کی زبان پہ بس چٹنے والی چیز سے لغ لگ الگ زبانیں ہیں حضام جب آزماج میں ڈالے جاتے قل اللہ یانو تو دین دار وہ تھوڑے نکل آتے اس لیے اس دعا میں تاب دم ورقہ کے کر اللہ سے وہی سچی بندگی کا سوال کرتے ہیں اس کی توفیق چاہتے ہیں میرے اللہ ان سب کو ہلاکہ سچا غلام بندہ بن کے رہنے کی توفیہ پر